سورت سوال البی ترقی اس صورت میں بھی نفی شفات قاری کی کی گئی ہے سمع یہ سارا نصیحت ہے کا بلکہ کافر لوگ بہت بڑے غرور میں اور بدبختی میں موجود ہیں کم ہلک نہ من قبل ہم من کرنے کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیوں جب ہلاک ہوئے نا فنا تب اور چیخ چوڑا مچایا انہوں نے بڑی سور پکار کی ولا ہی نہ مگر دور نکل گیا تھا وقت مناس عذاب سے بچنے کا دور نکل گیا تھا اصل انہوں نے تعجب کیا تھا کہ ان کے پاس ان کی قوم کا بندہ ڈرانے والا کیسے آ گیا ایک بات تو یہ تھی دوسری یہ تھی کہ کافروں نے کہا ہاضا شاہر ان کا سا یہ جھوٹا ہے اور یہ جادوگر ہے جو کتاب پڑھ رہا ہے نا اس کی وجہ سے آپ خود بھی مجنون ہیں اور دوسروں کو بھی مجنون کرنا چاہتا ہے دو تیسرا اجال الحدہ اتنے سارے خداؤں کو ایک خدا کہتا ہے ان ہزال یہ چیز بڑے تعجب میں ڈالنے والی ہے فن تالا کل بھاگ پڑا وہ درباری آدمی المانا وہ دنیا دار لوگ ان میں سے کہنے چلو چلو چھوڑو اس کو امشو چلو واپس چلو اللہ عالیہ اپنے ماں بدوں پر تم ڈٹ جاؤ ان نہ یہ اصل چیز مقصودی یہی ہے کین پہ ڈٹ جاؤ مقصودی چیز ہاں ماں سمے نہ بہذا فلم نہ ہم نے اس آخری جماعت سے یہ بات سنی ہے جی ماضی قریب میں گزری ہے انحضا اللہ یہ محض بناوٹ ہے اس محمد کی اور حقیقت کوئی نہیں لہٰذا پھر ملت الاخرہ ایک ملت الاولین ایک ملت آخر بہت پرانے آدمی تھے نہ آبا اجداد ان میں بھی یہ مسئلہ نہیں تھا ملت آخرا اے چھیکری آخری دور میں جو سارے ہمارے بڑے تھے ان میں بھی یہ مسئلہ نہیں تھا عَلَي اَنزِلُ عَلَيْهِ عَلَي ذِكْرُ مِنْ بَيْنِنَا کیا ہمارے درمیان ہوتے ہوئے کسی پر ذکر راضل ہونا تھا وَبَلْهُمْ فِي شَكْ مِنْ ذکری بلکہ وہ تو اس شک میں ہیں کہ کیا واقعی اللہ کا یہ ذکر ہے قرآن یا نہیں وہ شک میں ہیں لَمَّا بما یزوقل ابھی تک اصل ان کو عذاب نہیں آیا اس لیے وہ آکر کرتے ہیں یا ان کے نزدیک کو اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں جو عزیز وہاب ہے یا ان کے لیے کو بادشاہی میں حصہ ہے آسمان زمین کا یا اس کے درمیان فِي تک پھر رسیوں سے لٹک کے پھانسی لے کر مر جائے فلیئر تکوفلسبا جم دما ما ہونا کا معذوب بڑی جماعتیں نہیں معمولی سی مٹھی بھر جماعت ہے یہاں کافروں کی معذوم جو وہ ہار جائیں گے بڑی جماعتوں کے مقابلے میں جب وہ بڑی جماعتوں کا ستیا ناس ہو گیا ہے تو یہ مٹھی بھر جماعت کیسے مکے والی مقابلہ کر سکتی ہے جٹھلا یا اس سے پہلے قوم قوم نو نے قوم آد نے فراؤن نے وہ فرونی جو میخوں والے تھے یعنی ان کے بڑی طاقت والے تھے سمودیوں نے قوم میں اصحاب ایکہ نے بول والے الاو ایک یہ ہے اصل یہ بات جب غن کا ستی اناس ہم نے کر دیا ہے اس معمولی جن تمالے کا معمولی جماعت کیا کر سکتی ان کلّ کا زبر رسولا سارے نے رسولوں کو فحق جایا تھوک گیا عذاب کا ماجن روحاولہ یہ مکے والے نہیں دیکھ رہے ما ماجن اللہ سید واحدہ ایک ہی چیز ان کو آئے گی مانفا پھر کوئی اوپر نہیں سکے گا سب ختم ہو جائے کالو ربنا اجلنا لے بڑے الٹے الٹا کہتے ہیں ربنا اجلنا گلتی اللہ ہمارے لیے عذاب کا کو ٹکڑا پھیر اس اللہ ما یقولنا آپ کا دل تو تنگ ہوتا ہے کہ یہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے ابو جال کہتا ہے علینا سما علیم کا نحاضہ اگر تیرے نزدیک یہ محمد کا قرآن سچا ہے تو میں نہیں مانتا مجھ پہ جلدی جلدی عذاب پہ یہ جو کہتا ہے آپ اس بر ما یقین آپ بھی کہتے ہوں گے کہ کہ اللہ رگڑا نکالے خود مانگ رہا عذاب اللہ فرماتے نہیں صبر کہ کہتے ہیں آپ صبر کریں حسر ان کے لیے عذاب مانگنے کی بجائے آپ میرے بندے داوود کو یاد کریں سل ایسے جو بڑی قوت والا تھا مگر ان ہٹ ہٹ کے اپنے اللہ کے دربار میں آنے والا تھا <هُو> پہاڑوں کو شراک <وَلْحِشْرَاق> کے, پہ کے ٹائم پہ بھی اس کے ساتھ مل کے تصویریں پڑھتے تھے اور پرندے کچھے ہو جاتے تھے اس کے آڈر میں کل لہو اوا ہر ایک اس کے تابے تھا اور شدت نام سخت کر دیا تھا ہم نے بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی اور دے دیا تھا ہم نے حکمت اور فصل خطاب دو ٹوک فیصلہ کرتا تھا پھر آپ کو پتا ہے حل اتا کر ناپول خش میں کیا تیرے پاس وہ خبر آئی ہے دشمن کی وہ قصہ جو مقدمہ والوں کا تصور بحرام جس وقت وہ ان کے عبادت خانے میں دیوار پر سے کود کر داخل ہو گئے تھے دخلا جب داخل ہوئے داود پر وہ گبر آ گیا کیونکہ اس وقت رومیوں کے ساتھ جنگ کا چل رہی تھی تو کہنے لگے لا تخف ڈر نہیں خسمان دو فریقوں کا جھگڑا ہے جناب بغا با دا بادن ایک دوسرے پر انہیں ظلم کیا ہے پس آپ فیصلہ کر دیں حق کا ولا تشتت اور میں نہ ڈالے ہم کو سکیم کا فیصلہ سنائے تو حضرت نے فرمایا اچھا بتاؤ تمہارا جھگڑا کیا ہے وہ کہنے لگا کہ یہ میرا بھائی ہے اس کی ہے ننانوے دمبی میری ڈبی ایک کا. اب کالا فل نہیں وہ کہتا ہے کہ یہ ایک بھی میرے حوالے کر کے وہ ازنی فل خطاب اور اس نے مجھے دھمکایا بھی ہے اگر تو نہیں دے گا تو میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا اب بتاؤ اس کا کیا فیصلہ ہوگا حالانکہ سوال سور کوئی نہیں یہ ایک بہان نہیں تھا تو حضرت نے فرمایا لکا ضالا اگر اس نے یہ کہا ہے تو بڑا ظلم کیا ہے کہ اس کی دمبی بھی اس کے پاس چلی جائے اور میاں کوئی بات نہیں اتنا کثیر امن ختم ہونا تھا اکثر لوگ جو رل مل کر کام کرتے ہیں نا وہ ایک دوسرے پر ظلم بھی کر دیتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ جو امن اچھے کیے بہت تھوڑے ہیں سنہ جب وہ چلے گئے تو علیہ السلام نے, نے بعد میں خیال کیا یہ سوال تو کوئی نہیں تھا اتنا کام کا دونوں بھائیوں کی بات تھی اور دبیوں کی بات تھی اور پھر یہ جنرے کنڈے سارے لگے ہوئے تھے یہ کیا وجہ ہے کہ کہاں سے آ گئے ہیں کیوں آ گئے ہیں نما خطرنا ہو داود علیہ السلام تو گمان ہوا کہ یہ اللہ نے مجھے ازمائش میں اللہ کے دربار میں سجدے میں گر پڑا پر ہم نے معاف کر دیا اس کو اور ازمائش کیوں کی کہ میں نے سات دن میں سے ایک دن صرف اللہ کے ذکر واسطے رکھا تھا اس लोगों لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیا تھا اللہ نے آزمائش کی ہے کہ جس طرح چھ دن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے فتوے پوچھنے کی ساتویں دن میں بھی لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں اس لیے خبردار میرے ذکر کرنے سے یہ اعلیٰ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے رہ کر میری توحید کی اشاعت کریں لوگ مسئلہ پوچھیں آپ ان کا جواب دیں یہ ایک دن جو میں نے ذکر ربی کے لیے رکھا تھا اللہ کو پسند نہیں آیا کیونکہ میں پیغمبر ہوں اور پیغمبر کا کام ہے کہ بلگ بل ماحول ضلع علاقہ ہر وقت تبلیغ کرنا فرض ہے عبادت کرنا اتنا فرض نہیں پیغمبر پر جتنا عبادت کروانا فرض ہے اس لیے مجھ پر یہ گیا تھا لہوال کا اللہ نے معاف کر دیا لہو ان کا نزدیک ہمارے بڑی قریبی تعلقات تھے حوصلہ ٹھکانا تھا یا دابود اللہ نے فرمایا وہ داود ہم نے بنایا تمہیں بادشاہ زمین کا آپ ویسرائے ہیں بین الناس بین لوگوں کے ذریعے فیصلہ حق سچ کا بے خواہش کے پیچھے نہ چلنا ذل جاؤ گے ان اللہ جو اللہ کے راستے سے پھسل جاتے ہیں ان کو عذاب ہوگا سخت اس دن قیامت کے جب حساب کا دن ہوگا وبا خلق نہیں بنایا ہم نے آسمان و زمین کو اور درمیان اس کے باطلن بغیر کسی دلیل کے یہ گمان ہے کافروں کا بس طاقت ہے کافروں کے لیے جہنم نے کیا بنا دیا ہے ہم نے ایمان داروں کو مفسدین کی طرح نہیں نہیں ہم نجر المطقین عقل فجار کیا ہم متقین کو فاسق فاجر کی طرح بنا دیتے ہیں کتاب کا نہیں میری کتاب کا فیصلہ ہے جو مبارکت ہے اور دبرو آیات برکت والی کتاب ہے تاکہ لوگ اس میں سوچیں اور, کریں اور نصیحت حاصل کریں علیہ السلام کو ہم نے سلیمان علیہ السلام بیٹا دیا دیا کیا ہی بہترین بنتا تھا انہو وہ بھی لوٹ لوٹ کے اپنے اللہ کے دربار میں آتا تھا ہاں اب اس کا قصہ اس جب پیش کیا گیا اوپر اس کے بل اشیے پچھلے ٹائم صاف پنج کلیان گھوڑے فقال انی ہو اپنی فوج کو کہا کہ گھوڑے لے سارے میرے سامنے سے گزارو ٹائم تھا تقریباً پچھلا ٹائم تھا زہر اثر کے درمیان تھا باہر وہ گھوڑے لے آئے کئی قطاروں میں حضرت صاحب دیکھتے رہے دیکھتے رہے جہاد کے لیے گھوڑے رکھے ہوئے تھے وہ دیکھتے رہے تو جس وقت او آگے پہاڑ کی اوٹ میں آ نا نظر آنے سے رہ گئے اس وقت حضرت صاحب نے کہا انی احب حب ہو اللہ میں نے ان گھوڑوں کے ساتھ جو محبت رکھی ہے نا وہ ان ذکر ربی بس بسب تیرے ذکر کرنے کے ان سببیہ ہے بس بسب ذکر ربی کیوں افضل ذکر خدا کا ہے جہاد کرنا میں نے جہاد کے لیے گھوڑے رکھے تھے اس لیے مجھے ان سے زیادہ محبت ہے یہ کہہ رہا تھا حتہ کہ توارت بل حجاب وہ سارے کے سارے گھوڑے پہاڑ کی اوٹ میں غائب ہو گئے حتہ طوارت بلحجاب وہ پہاڑ کی اوٹ میں غائب ہو گئے یہ لفظ کہتے تھے حضرت صاحب پھر کیا انہوں نے ردوہ علیہ یا رب ان کو واپس لیا گھوڑوں کو جو پہاڑوں کی اوٹ میں چلے گئے تھے واپس پھر اسی رسے سے آئے کا مسمبی سو کے پھر ہر گھوڑے کو تھپکیاں دیتے تھے مسمبی سو کے بعد آنا جس طرح گھوڑے سوار کرتے ہیں نا بھاگ کے آئے گھوڑا تو پھر اس کے گٹنوں پر بھی ہاتھ مارتے ہیں اور اس کی جادوں پر گردن پر بھی ہاتھ مارتے ہیں خوش ہو کے فاتا پھینکا مسن ہاتھ پھیرتے تھے ان کی پنڈلیوں پہ وناک ان کی گردنوں پہ اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے یا اللہ میں نے ان کو تیرے ذکر کی خاطر محبوب رکھا ہے کیونکہ تیرا سب سے زیادہ ذکر اونچا ہے تیرا جہاد کرنا تیرے لیے میں نے اس لیے جہاد کے لیے رکھے ہیں ان ذکر ربی بسب ذکر ربی یہ بات تو تھی اتنی لوگوں نے کچھ اور بنائی لوگوں نے کہا جی گھوڑے کو دیکھ رہے تھے حتی ملے حتی کہ اصحر کی نماز کٹربر کے گھوڑے ہوئے کنڈال نماز ہی چکا کرنے. پیغمبر ہے جو؟ تا پھر حالانکہ جب سامنے سے گھوڑے گزرے ہیں تو اس وقت پیغم پر کہہ رہے ہیں وقت ہو کل رکھیں اللہ یہ مجھے بڑے محبوب اور پسند ہے کیوں اس لیے کہ جہاد کرنا تمہیں پسند ہے میں نے جہاد کے لیے گھوڑے رکھے ہیں حتّہ توارت میں حجاب حتیٰ کہ وہ پہاڑوں کی اوٹ میں آ گئے سورج کی یہاں بات ہی نہیں ذکری کوئی نہیں ہو رہا تاکہ یہ کہا جائے کہ سورج گئے سورج غروب ہو گیا اور اپنے گھوڑوں میں لگے رہ گئے بات اتنی تھی کہ گھوڑے سورج کی اپنے پہاڑوں کی اوٹ میں آ گئے پھر انہوں نے فرمایا اب ان کو واپس لے آؤ پر شاداب بھی کرتے تھے ان کی گردن پہ ہاتھ ہی ہاتھ تھے اللہ کریم نے یہ چیز دکھائی کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے کھوڑے رکھے تھے تھے جو بھی میرے ذکر کے لیے رکھے تھے اور کوئی وجہ نہیں اس میں خلق فتنا سليمان اب دوسری آزمائش آ گئی سليمان علیہ السلام پہ ول القاینہ علی کرسی یہ جسد انا حضرت صاحب نے فرمایا تھا مجاہدوں پہ ہو گئے نا ناراض تو کہنے لگے مجھے ان طالبان کی کوئی تو مجھوں کی ضرورت کوئی نہیں میں آج رات لطوف پھل لے لاتا ننانوے بیوی بی ہے میری آج رات تمام کی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا میرے اپنے فوجی پیدا ہو جائیں گے مجھے ان فوجیوں کی ضرورت بھی نہیں روایت میں آتا ہے کہ جبریل نے کہا آپ انشاء اللہ کہہ لیں شو کی سور کی وہ روایت بھی بخاری کیا. <تصحیح> <تصحیح> کہ لیں. کہ لیں انشاء اللہ کہ حضرت صاحب اتنے غصے میں تھے کہ جبریل کے کہنے کے باوجود انہوں نے انشاء اللہ نہ کہا چھ مہینے کے بعد ساری رات عورتوں پہ تو طواف کیا مگر چھ مہینے کے بعد ایک بیوی کے پیٹ سے مردہ بچہ پیدا ہوا النا کرسی یہی جیسا انہوں نے فٹ کیا اس پر کے ایک نوکرانی لے آئی اس کچے بچے مردے کو کرسی پہ آپ ڈالا اور فرمایا جناب یہ آپ کا کرتا ترتا ہے تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑا افسوس لگا کہ میں نے اس کی بات نہیں مانی تھی غصے میں تھا انشاءاللہ نہ کہا اللہ نے یہ میرا امتحان لیا ہے کہ بجائے ننانوے بچے پیدا ہونے کے ایک بیوی سے بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی مردہ بچہ ہے اللہ تعالی نے فطرے میں ڈال دیا سلیمان علیہ السلام اس پر وہ فٹ کرتے ہیں والا قد فتنہ ہم نے ازمائش میں ڈالا سلیمان کو الکنا اللہ کرسی یہی جسن ڈال دیا ہم نے ان کی اقتدار کے کرسی پر ایک لوتھڑا سم اناگا پھر وہ توبہ تائب ہو گیا اور کہنے لگا ربر اے میرے اللہ معاف کر مجھے اور مجھے ایسا ملک دے, بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کو اس جیسی بادشاہی نہ دینا کا انتل و تو ہی ہے سب کچھ ہی کرنے والا حالانکہ واقعہ یہ نہیں واقعہ ایسا کوئی نہیں پہلا تو اطلاع یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر ہو جس کو اللہ نے ہر چیز دنیاوی اور دین کی دی ہے اور وہ اللہ سے اتنا غافل نہیں ہو سکتا کہ غصے میں آ کر اللہ کا ذکر بھی چھوڑ جائے یہ عقل کے خلاف ہے عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے پیغمبر کی سیرت یہ نہیں ہاں اگر علیہ اسلام نہ کہتے جب علیہ السلام نہ کہتے کہ آپ ان شاء اللہ پھر خیال کا نہ رہنا یہ مستباد بات نہیں ہے پھر پیغمبر سے بھی ہو سکتا ہے جس طرح نبی علیہ السلام ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو انہوں نے سوال کیا تھا کہ روح کیا ہے اور ضلع کرنین کا قصہ کیسے ہے تو آپ نے کہا میں کل جواب دوں گا مگر خیال نہ رہا اس لیے انسانی تقادے کے لحاظ سے خیال کا پھول جانا یا چوک جانا یہ الگ بات ہے السلام کے کہنے کے باوجود اتنا غصہ ہونا کہ اللہ کا ذکر بھی چھوٹ جائے یہ پیغمبر سے نہیں ہو سکتا یہ بات ایسی نہیں ہے البتہ الکینا اللہ کرسی یہی جسم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیمار ہو گئے کہتے ہیں نا ارب والے مکولہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ الکینا اللہ کرسی یہی جس یعنی وہ آدمی اتنا جو اقتدار پر مالک تھا وہ اپنی کرسی پہ آ بیٹھا جیسے مردہ بیٹھا ہوتا ہے یعنی اتنے بیمار ہو گئے تھے حضرت علیہ السلام جس طرح ایک مردہ ہوتا ہے نہ ہلنے جلنے کی طاقت تھی نہ حرکت کرنے کی طاقت تھی نہ بولنے کی طاقت تھی وہ احکام سلطانی بجا لانے کے لیے نوکر چاہ کر ان کو آ کے کرسی پہ بٹھاتے تھے ایک نشان تھا کہ واقعی بیٹھے ہیں باقی بولنے کی طاقت نہیں تھی اتنے بیمار ہو گئے تھے بیماری کی حالت جو ہے اللہ فرماتے ہم نے ان کو ایک فتنے میں ڈالا بیماری بھی فتنہ اور آزمائش ہے ہم نے ان کو اتنا ازمائش میں ڈالا کہ کرسی پہ بیٹھ کے بات بھی نہیں کر سکتے تھے ہلتے جلتے بھی نہیں تھے یہ تھا وہ ازمائش اللہ پاک کے دربار میں پھر انہوں نے توجہ کی یا اللہ تو اگر میری اس طرح آزمائش کرے گا تو حکومت کا کیا بنے گا لوگوں کو تبلیغ کیسے کروں گا اللہ کریں نے سب کچھ معاف کر دیا صحیح درست ہو گیا الکنا اللہ کل سی یہی جیسد رسم مانا کہاں رب پھر ملکی انتل واؤ یہ تھا واقعہ فسخرنا نال ہر اب تیسرا نمبر ہے ہم نے تابے کر دیا سلیمان علیہ السلام کے ہوا کو چلتی تھی اس کے حکم سے روحان نرمی کے ساتھ ہے سو جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے جی چوتھا وشیاتی اور شیطانوں کو ہم نے اس کے تابع کر دیا کل بنائن کھلا ہر عمارت بنانے والے شیتان جو تھے کاریگر اور موتیاں اور گونگے تلاش کر کے لے آنے والے تھے اور کئی ایسے تھے نا اکر کاند کئی ایسے تھے جو ہمیشہ زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے وہ بھی ان کے تا باندھتے ہاں اللہ نے فرمایا یہ ہماری دائن ہے فامنن او امسک تیری مرضی چاہے ان پر احسان کر دے چھوڑ دے او ہم سکھ یا بات کے راکھن سوروں کو بغیر احساب تجھ سے کوئی حساب کتاب ہم نہیں لیتے وہ ان لہو ان دنا ذلفا ہمارے نزدیک سلیمان اسلام کا بڑا قرب تھا وہ حسن اور بہترین ٹھکانہ تھا ان کا سنو اللہ مجھے شیطان جو ہے نا بے دکھ کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ پہنچا ہے اللہ فرمایا تھا اور کچھ برنجلے کا آپ مار اپنا پاؤں زمین پہ ہسل یہ دیکھ لے ٹھنڈا پانی نانے کی جگہ و شراب دوسرا پانی پینے کی جگہ دو کنویں ہو گئے ہیں اس لیے آپ ایک کنویں میں اتر کے ٹھنڈا پانی پی لیں دوسرے کنویں میں اتر کے آپ کو لگا لے اندر کی بیماری بھی دور ہو جائے گی بہر کی بیماری بھی دور ہو جائے گی پھر جب یہ ہو گیا لہو اہ لہو ہم نے اٹھارہ بیٹے اس کے مرے ہوئے وہ بھی واپس کر دیے چار ہزار پھیر بکریاں بھی واپس کر دی وہ اور ہو جیسے اور بھی دے دیے ہم نے ان کو اٹھارہ لڑکے اور بھی دیے چار ہزار پھیڑ بکری اور بھی ساتھ دے دیے رحمتنا ہماری طرف سے میری یہ رحمت تھی ورنہ اس کا کوئی کمال نہیں تھا وہ ذکر عالیہ الباب اور سمجھداروں کے لیے نصیحت بھی تھی کہ بندہ اللہ کے حکام کی اگر پابندی کرے تو جتنی آزمائش زیادہ ہوگی وہ امتحان ہوگا امتحان کے بعد احسان ہوگا <تصفح> خود بیادہ دے گا اب اللہ تعالیٰ اس کی اور خیر خائی کرتا ہے فرماتے ہیں کہ تو نے قسم اٹھائی تھی اپنی بیوی کے متعلق راستے میں جو آدمی بڑھا تجھے ملا ہے ریش جناب نام اس کا ایوب ہے اور میں بڑا حکیم ہوں چٹی داڑی اس کی تھی سفید ریش تھا مجھے کیا پتا وہ کنجر کون سا تھا کون نہیں میں نے تو اس لیے اس سے بات کی چونکہ اس نے اپنے طور پہ مجھے کہا کہ میں علاج کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کہیں تو میں اجازت اعلان کرتا ہوں اور آ کے علاج بھی کرتا ہوں میں نے اس کو کہا تھا کہ میں اس سے پوچھوں گی اگر اس نے جواب دیا اور اس نے اجازت دی تو میں کہوں گی اس کی اجازت بغیر میں تجھے علاج کے لیے نہیں جاتی میں تو یہی کہا تھا حضرت نے کہا تو انہیں بات سنی کیوں تھی اس غیر اللہ کی طرف توجہ ہو جانے کا خطرہ تھا اس لیے آپ نے ان کی بات سنی کیوں بس میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اچھا بھلا ہو گیا تو سو چابک تیری پیٹھ میں ماروں گا اللہ نے فرمایا لو تو نے قسم اٹھائی تھی اس کا آسان طریقہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ بی, بی تجھ سے بھی زیادہ محنت کرنے والی ہے تو اگر بیمار تھا تو بیمار کو کندھوں پہ تو اس میں اٹھا کے رکھا تھا تیرے لیے محنت حواجت کرتی تھی بہرحال اس کا قصور نہیں ہے پر تو نے چونکہ اپنی زبان سے قسم کھائی تھی اس کا طریقہ میں آپ کو اس کا حال بتا دیتا ہوں چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا خود بھیا دے کر سا کھجی کا بہارا ایک لہرے جس کے تقریباً سو دانے ہوں ڈالیاں ہوں وجود کے مار دے شرط پوری بات یہ ہے کہ مجھے ایوب علیہ السلام سے پیار اس لیے تھا کہ بندے تو ہمارے بڑے آتے رہتے ہیں اور پھر بھی آئیں گے مگر جتنا صابر ایوب کو ہم نے پایا ہے نا اتنا صابر کسی کو نہیں پایا نیمل اب بہترین بندہ تھا ان عواب ایک لاز کے لیے بھی مجھ سے غافل نہیں ہو کے رہا یونس علیہ السلام عباد ابراہیم اب دوسرے حضرات آ گئے یاد کرو ہمارے بندوں کو ابراہیم صاحب یاقو کو اول بڑی قوت عملیہ والے بھی تھے ولب قوت علمیہ والے بھی تھے علم و عمل ان کے اندر بڑا تھا انلس نہ ہم, ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا اپنے ذکر کے لیے اور کم از کم اللہ کی آخرت کی جو حویلی ہے قیامت والی ان کے لیے ان کو چن رکھا تھا یہ ہماری دین ہے مالہ یہ ختم کبھی نہیں ہوگا ہاں ہاں یہی بات ہے وہ ان لین شرنا اور یہ جو, جو شریل آدمی ہیں ان کے لیے برا ٹھکانا ہوگا یعنی جہنم بھی اس کو ملیں گے بہت گندا ہی بچھانا ہے ان کا یہ بات اسی طرح ہے فرزو کو ہمیں ہو پانی وہ پیئیں گے وہ غثاک اور پیپ اور خون پیئیں گے وا اخر میں شکلیں ازواج اور دوسرے ان کے پیروکار لے جائیں گے ازواج اس کے جوڑے ہاذا فوج اللہ فرمائے گا یہ کہ جماعت ہے مقتا ہے معکم کہ تمہارے ساتھ گٹھی ہوئی ہے اس کو اس کے ہم نے اس کے ساتھ گڈ کر دیا ہے مختم کٹھے ہو کے جہنم میں جاؤ لا مرحب اور تم کو کبھی برکت نہ ہو اندار سارے رل کے کٹھے پیر مرید چھوٹے بڑے جہنم کو جا ملیں گے اللہ فرمائے گا ہاں اب بولو کالو بل انتم لا مرحبا بحکم داخل ہونے والے کہیں گے کہ تم کے تمہارے لیے مبارک نہ ہو ان تم قدم تمنا تم نے یہ ساری برائی ہمارے پیش کی ہے بہت گندہ ہے یہاں ٹھہرنے کی جگہ اس وقت کہیں گے ربنا من قدم لنا حاضا اللہ جس بیمار کتے نے ہمارے لیے یہ عذاب کٹھا کیا ہے ضد ہو عذاب اس کو عذاب دورہ دے جہنم میں اس وقت بولیں گے سارے ہائے بھائی ایک بات تو بتاؤ مالانالا وہ کئی لوگ تھے اس دنیا میں جن کو ہم کہتے تھے یہ وہابی ہیں یہ نبی کے استاق ہیں یہ حیات نبی کے منکر ہیں یہ فلاحے ہیں یہ فلانے ہیں وہ آج یہاں جہنم میں نظر نہیں آ رہے مالانال ہم ان مردوں کو نہیں دیکھتے جن کو ہم کہتے تھے یہ دہشت گرد ہے شریر ہے شرارت مچاتے ہیں دنیا میں امن خراب کرتے ہیں مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی نہیں سنتا کوئی نہیں جانتا آج وہ جہنم میں دیکھو نا ادھر ادھر جس طرح ہم جل رہے ہیں وہ کہیں ہیں جہنم میں کہیں کہ کوئی نہ اتخذ نہ ہم سکرین ہم ان پہ مسکرے کرتے تھے یہ ہماری آنکھیں چوک گئی ہے وہ یہاں ہے نہیں ان انک یہ دوستیوں کا جھگڑا بالکل حق ہوگا خاص محل اندار یہ جھگڑے کے جھنمی آپس میں کل ان فرما دے میں تزرانے والا ہوں اللہ کے سوائے کوئی واحد کا دوسرا محبود نہیں ہے رب السماوات والعرض ہوئی ہے وما پہنہم العزیز الغفار ہوئی ہے کل ہوا نبون عظیم تو فرما دے یہ خبر تو بہت بڑی اونچی ہے مگر انتم انہم مورزون تم ان سے اراض کرتے ہو ما کانا لیا من علم بالمالالعالی نہیں تھا میرے لئے کوئی علم یعنی میں نہیں جانتا جب معراج پہ گئے ہیں تو ملائے اعلیٰ کے دفتر میں کچھ کھسکاٹ تھا کچھ باتیں چل رہی تھیں باتیں چل رہی اتنے اتنی سمون تشمون آپس میں کچھ جھگڑا کر رہے تھے ملائے اعلیٰ والے فرشتے میں حیران تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے یہ معراج والی رات کا قصہ ہے اللہ کے پرمبر فرماتے ہیں ای اللہ ما مبین میری طرف پھر وہی کیا گیا کہ تخلیق آدم کے متعلق پاس چال رہی ہے مگر آپ اس کا خیال نہ کریں انما نما انا نظیر و مبین آپ تو ڈرانے والے ہیں آپ کو جس طرح حکم ملے گا اسی طرح آپ ڈراتے جائیں گے ملائے اعلیٰ کی بات کا علم مجھے ہے آپ کو پتہ نہیں اور یہ بتاؤں کہ وہ تخلیق وغیرہ کے متعلق بات کر رہے اس کال ربو کا مراکت انی جن خالقن بشر جس وقت کا رب تیرے نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں بشر کو ایک مٹی سے جب میں اس بشر کو پورا مکمل بنا لوں اور پھوکنوں اس کے اندر روح اپنی شرافت کا پھر گر جانا اس کے لئے سجد کی آیت میں فَسَجَدَ الْمَلَائِقَةُ قُلْهُمْ سجدہ کیا فرشتوں نے تمام کے تمام نے اللہ ابلیس مگر ایک ابلیس نے اس تک وہ آکڑ گیا ہو گیا کافروں میں سے کالا اللہ نے فرمایا اے ابلیس کس نے منع کیا ہے تجھے کہ سجدہ کرے تو اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اس تک برتا یا تو اتنا بڑا ہے یا ام من یا تو ان لوگوں سے ہے جن پر حکم سجدے کا نہیں آیا ایک فرشتوں کی جماعت ہے علین جو حکم ہوتا ہے جن کو کسی کام کرنے کا او عالین کے نیچے ہیں, ہیں ایک جماعت ہے آلین کی یعنی جو میرے حکم سے بلند ہوتے ہیں جن کو حکم میرا نہیں پہنچتا وہ ہمیشہ صرف اللہ کے ذکر میں رہ جاتے ہیں وہ سجدہ یا نماز یا روزہ وغیرہ وغیرہ سے عالی ہیں بلند ہیں اس لیے اللہ نے فرمایا تو کیوں سجدہ کیا اس تک برتا یا گیا ہے یا تو ان فرشتوں میں سے ہے جو عالی ہے جن پر حکم لاگو نہیں ہوتا کال آنا خیر ہو تو اس نے کہا میں اس سے بہرحال اچھا ہوں تم نے, تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور آگ بڑی روشن ہے اللہ نے فرما نگل نگل ان نکر تجھ پہ اللہ کی لانت پڑے گی اور لانت دن قیامت تک ہوگی وہ کہنے لگا اگر مجھ پہ لانت پڑنی ہے تو مجھے یوم سون تک زندہ رہنے کی طاقت دے اللہ نے فرمایا کملین چل تجھے مدت مہلت مل گئی اللہ وقت یوم معلوم ایک وقت تک جو وقت مجھے معلوم ہے ایک وقت تک جو وقت مجھے معلوم ہے کہنے لگا تیری عزت کی قسم ضرور گمراہ کروں گا تمام کو اللہ عبادہ کا منحم المخلسی مگر وہ بندے جس کو تو اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ لے گا کالا فل اللہ فرمائیں گے پل حق کو وق یہ بات حق ہے اور میں ہمیشہ سچ کہا کرتا ہوں اگر تو ان کو گمراہ کرے گا تو ضرور بھر دوں گا میں جہنم کو تجھ سے بھی اور تیرے تابے داروں میں سے تمام کے تمام کو جہنم میں جھونک دوں گا کل ماں من علرین یہ بھی فرما آخر میں کہ میں اس قرآن کی تبلیغ پر تجھ سے کوئی عجرت نہیں مانتا وما آنا من ہم اور میں خواہ بات بنانے والوں میں سے نہیں ہوں خواہ بات بنانے والوں میں سے نہیں ہوں اے ذکر العالمین یہ کتاب جو ہے نا قرآن پاک یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے باہو باد کچھ عرصے کے بعد تمہیں سب کچھ پتا چل جائے گا کہ محمد سچ کہتا تھا اللہ کی کتاب سچ کہتی ہے زمور. زمور لیں. تھوڑا سا